ہم مقامات میں ایک احتیاط ہوتی ہیں ایک مقامات ہوتے ہیں اس اسلائی نفس میں ان پر تھوڑی سی بات سیکھی ہے نا اس اسلحہ نفس میں بات ہے کہ احتیاط کو کہتے ہیں کہ آدمی بچے خراب نظر آئے آدمی کا ذکر میں دل لگے آدمی کا نماز میں دل لگے آدمی کو رونا آئے مزہ آئے ذکر کا نماز کا اور ان ساری کی ساری باتوں کو احوال کہتے ہیں حالات اور احوال کہتے ہیں اور کیفیات کیفیات احوال حالات کیفیات احوال اور مقامات جو ہیں وہ ظاہری باتمی اعمال پر پختہ ہونے کو ہو کہتے ہیں آدمی نمات کا پابند ہو گیا ایسے جماعت کی نماز تک دلہ نہیں چھوٹتی تو اس کو ایک مقام حاصل ہو گیا پابندی اس رات میں آدمی جو ہے جھوٹ سے بچنے پر پکا ہو گیا اس کی زبات سے بالکل جھوٹ نہیں نکلتا سچ بولنے پر آ بات کو یاد رکھے ہیں پہلے آپ کو ایک واقعہ سنا دیں پچھلے ہمارے ڈاکٹر صاحب ملنے کے لیے آیا کوئی چھ سال کے برادری کے بعد ملنے کے لیے آیا میں کہا جی چاہ کے چھ سال جیل کاٹ کے آیا ہوں اس لیے بلاک کے لیے نہیں آیا کہ ڈاکٹر صاحب اس جا کے ایک آدمی کی میں نے گاڑی گاڑی کی خرید و فروخت میں زامن ہو گیا سواگ کے کسی علاقے میں اس خریدنے والے آدمی نے برباد پیسے نہیں دیے بیچنے والے آدمی نے وہ بھی علاقے کا بڑا بدماش تھا بڑا ڈنڈا مار گرد تھا اس نے مجھے اور میرے بیٹے کو اغوا کر لیا اور دریا کے کنارے لے کر اس نے لے جا, جا کر اس نے کہا کہ میرے پیسے نکالو کہتے اتنا اس نے سختی کی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو قتل کر کے دیں کہ کہتے پست میرے پاس بھرا ہوا تھا بس میں نے اللہ خود بھر کر کے نکالا اور اس پر ایک فائر کیا اور اس کو ڈیر کر دیا دوست کے جو ساتھی تھے انہوں نے خیال ڈال دیا وہ خبیص نہیں تھے کبھی ساتھ چل رہے تھے <laughs> اس کو میں نے ساتھ دیا میں وہ دو آدمی تو بھاگ گئے میں نے سوچا کیا کریں کہ اسی گاڑی پر میں نے بیٹھا اور لاش کیا میں ڈالے ہوئے چلا کر آیا آگے جگہ پر گاڑی خراب ہو گئی نے مجبوری, لازمت لازمت اللازمت اللازمت مجبوری گاڑی کو لاش کو چھوڑنا پڑا اور گھر آ گیا آرام سے سو گیا دوسرے دن جب لاش وغیرہ برامد ہوئی گاڑی کہتے آیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب تھا علاقے کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے ذہن میں بس ایک سہ رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں آپ کے ساتھ جانے میں نے ٹھیک بیان دیا بالکل اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ملو یہ بیان دوسرا بیان بتا کہ میں لکھوں اس نے کہا بس یہی بھیا پیشی ہوئی مجھے جج کے پاس جو پیشی ہوئی تو وہی واقف کا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بیان بدل دو میں نے کہا نہیں بدلتا ہے بیان نہیں بدلا ڈر عمر قید کی سزا ہو گئی ہائی کورٹ میں جب کیس کیا تو ہائی کورٹ نے بری کر دیا اور انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس لگایا کہ سپریم کورٹ فسٹ منٹ میں جیل میں میرے پاس نہ پیسے نہ کچھ نہ کچھ بس اللہ کا آسرا کر کے میں نے ایک درخواست بھیج دیپریم کورٹ کو کیا حری پور جیل ہے مجھے ڈال دیا کہ ویسے یہ دن بڑا اداس خافا تھا حالانکہ ایک کلاس جیل تھی ساری سہولتیں جو سترہ گریڈ کے افسر ہو کی ہوتی ہیں اور ڈاکٹر کی میں بڑا خوفا تھا رات کو میں نے خواب دیکھا سفید پکڑیاں باندھے گئے ماہر رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوا ہوں تو ان میں سہ نے کہا یہ کہاں کہا یہ کس دے بیٹھا ہوا ہے کہ دوسرے سے داخل کرنے کے لیے لائے ہوئے ہیں نا تو میں اٹھایا تھا گرو جیل میں دہرو میں کہ بس میں داخل لیا اور چار درجے پاس کر لیے <laughs> چار درجے پاس کر لیے پیچھے سے پیغام سپریم کورٹ کا آیا سرکی ایسے میں سوچا کہ میرے تو چار پانچ سال چھ سال باہر رہا تو میرے ملازمت کا کیا ہوا ہوگا ملازمت بلایا آپ نے کہا فائل اس کی اطلاع آدمی کے پاس ہے فائل نکالے گی اس پر لکھا ہوا تھا کہ فائل جو ہے تو وہ بند ہے ٹل دی ڈیز آف دا کیس کیس میں رہسلہ ہوا تھا نوکری باہر کچھ ان لیو لگے گی اور کچھ وہ کر کرا کے پیسے ہی ملیں گے اور اگر بیان بدل دیتا تھا نا عمر کیپ تھی اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری زبان سچ پر جھوٹ پر چلتی ہی نہیں تھی اب اس کو مکان صدق ملا ہے یہ مکان صدق ہے مکان صدق ہے مکان سلاد مل ہوا ہے صدق مل ہوا ہے آدمی کی زبان صحیح بت ہی نہیں اس پر مقام پکا اس پر ہوا ہوا اب آدمی کے دل میں کسی کے لیے حضرت آتا ہی نہیں ہے تو یہ جو ہے تو اس پر مقام تو پکا ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اصل چیزیں جو ہے وہ یہ ہوتی ہیں ظاہری باتیاں مال پر آدمی پکا ہوتا ہے اصل کرنے کی چیز یہ ہے ایسے آدمی سے کرامت ظاہر ہوتی ہو نہ ہوتی ہے ہو, اس کی دعا قبول ہوئی ہے نہ ہوئی ہے اس کا دم نفر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے کرونا آتا ہے نہیں آتا ہے اس آدمی کو جو ہے مزہ ذکر میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس خواب آتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں. اس کی کوئی حصیت ہے نہیں ہے نہیں اس کا دارو مدار کئی چیزوں پر ہے آدمی بہت اطمینان میں ہو بہت سکون سے زندگی گزار رہا ہو اس کو تھکاوٹ نہ ہوتی ہو بہت کار سونا آرام سے ہوتا ہو درد و پیش کہلاتے شمتا بھی ایکسیڈنٹ اب ہم آدمی کے لیے فطرے پر عمل کرنا ہے خالصا آپ سارے صاحب کے گھر پر میں گیا مسلمان آدمی ہیں میرے تو میں ہے ہی نہیں کہ میں تاقی کروں گی گوشت کہاں سے لائے ہو کہاں سے نہیں لائے ہو کیسے مسلمان کے گھر حضرت مولانا رحمتہ اللہ کو کشمیر ہوتا تھا نا تو انہوں نے لاہور کا نہ دودھ استعمال کرتے تھے نہ لاہور کا گوشت استعمال کرتے تھے تو نفاستیں سب ہوتی ہیں جب آدمی کھانے والے کا غلہ دودھ گوشت سارے کا سارا محتاط ہو لاہور کے دودھ کا تو آپ کو میں حال بتاؤں لاہور میں دو سال رہا ہوں نا کا مالا ہے بولو پہلوان کا مونی روڈ داتا دربار کے پاس وہاں میرا گھر آتا سب وہاں دودھ لینے کے لیے گیا اے دکاندار کے پاس گیا دودھ لینے کے لیے اس کا پڑا ہوا ہے سفید دودھ اس میں نظر آ رہا ہے لیکن بیچ میں اس طرح ہے جیسے کسی نے کوڑا کرکٹ کر ڈالا ہوا ہو وہ تیر رہا ہے میں نے کہا جی یہ دودھ ہے کہا یہ دودھ ہے میں نے کہا سر کہا ابھی آیا ہے چھانا نہیں ہے اس دودھ کو چھان کے بیچتے ہو جی کہہ سے میں آ گیا دوسرے کے پاس گیا اس نے دیکھا دودھ کا صاف تھا اور اس نے جب میرے برتن میں دودھ ڈالو نا تو ایسے نظر آیا کہ ایسے اس طرح اتنی موٹی چیز کو گر گئی اس میں تو میں سوچا کہ دیکھیں گے کیا چیز گری کی ہے پھر میں نے کہا کہ نے لیے خام خام مصیبت بناتے ہو پھر, پھر میں نے دیکھا اس کو نے کہا بار گوبر اتنا اتنا گوبر اور میں تو دودھ کے مسئلے دودھ رکھنے کے دونے کے اس کے سارے مسئلے میں نے تحقیق کیے ہوئے تھے وہ فضنی تعلق میں مسلموں کو نہیں پتا ہوگا جب گرتا ہے تو اوپر جھاگ پر گرتا ہے پہلے گوبر کا ٹکڑا کا ایسے فوراً کر کے پھر آنا ہوتا ہے پھر وہ ناپاک نہیں ہوتا اس پر گیر گزر جائے اس کے ساتھ اندر آ تو کہ لاہور کے دودھ کا پا. پھر وہ عدرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ اس بات کو بھی نہیں کہتے تھے وہ کہتے کہ بچڑے کو جو ریڈ تھن چھوڑنا ہے وہ یہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں تو ان کے دودھ میں ظلم کی تاثیر آئی ہوئی ہوتی تو اس دن کا جو خاص مرید جو ساری باتوں کو سمجھتا ہو وہ جب دودھ لے کر آتا ہو تب استعمال کرتا ایسے گوشت وہ جس پر مرے ہوئے جانور کو دبا کرتے ہیں کہ صاحب نا تو کہتے وینا جی ہونا وہ ہو بادل فوزل کیسے جب اس نے گرایا ہوتا ہے نا تو گرتے اس کی جو ٹانگ اینی ہوتی ہے خود بخود اور <laughs> تھی تو اس رہے نا کہ یا تو خون کی دھار ایسے نکل جائے جانور اتنا غریب تھا کمزور تھا یا مر رہا تھا میں چھری کھینچی تو یا تو خون کی دھار نکل گئی نا جی اور یاد ہے تو لاتے, ہیں. اس پر لاتے ہیں. کیا لاتوں جھٹکی چھٹکی اور ماری تو یہ آخری اس کا حد ہوتی ہے نا زبی چھری پھیرنے کے بعد خون دھار کے ساتھ نکل گیا جو ہے کہ جانور نے لاتے ہیں اس نے تو مار لی تو یہ کہتے ہیں جو خود گرانے سے حرکت وہ کتنے ہزار روپئے ضائع کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ باہر کسابوں کو بھی ولاد ملتی ہے جو بھی احتیاط کرتا ہوں مصر اصل کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میرا جنر میں ساتھی کو ہونا تھا ان کو بتایا گیا فلان بستی کا فلانا کساب آپ کے جنرت کا ساتھی اس کو بلنے کے لیے مشکل کام ہے نا کے جانور کو ضائع کر دینا جبکہ وہی ہے اس کا نہ ہوا صحیح بڑی قربانی ہے اللہ برکت بھی رہتا ہے تو بات کیا تھی جی مضبوط تو مشائق جو ہے ہم نے جو بات ہم نے مشاعت نے بتائی ہوئی ہے اس بتایا ہوا ہے کہ آپ آدمی کے احوال پر کبھی فیصلہ نہیں کریں گے آدمی رویا دعا کرنے میں ذکر میں رویا ایک ڈاکٹر صاحب ذکر میں آتے تھے نا ایسا روتے تھے کہ کیسے بارش برس رہی ہو لوگ بڑے متأثر ہوتے تھے دو طرح کے مدرے ہوتے تو تو تو کہ ڈاکٹر صاحب کی کیا بزرگ ہے کمال ہے ذکر لوگوں کو کیسا تاری ہوتا ہے دوسرے لوگ متاثر تھے کیسا الگ ایسا الگ والا بندہ ہے کہ ایسا روتا ہے جیسے کہ وہ ساون کی بارشیں برس رہی ہیں اور ہمیں پسند تھا کہ وہ کس لیے روتا تھا کس دیر ہوتا اس کو لڑکی پسند آئی ہوئی تھی وہ مجھے مل جائے تو اس کو رو رہا ہوتا تھا آپ بتائیے ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے میاں جی عبداللہ صاحب کی زمین انہوں نے وقف کی ہوئی ان پڑھ آدمی اور شاید خرامت مرو یہ ہمارے جو میڈیکل کے طلبات ہیں نا بعض بازوں کو اس کا پتہ تھا نا کہ دعوات تھے تو جا کر پکڑ لیتے تھے میم جی کو جان دے کر گیر جی دعا کرو میرے پاس تو گھیر لیتے تھے بٹھا دیتے تھے تو دعا شروع کرا دیتے تھے میم جی دعا کرتے تھے تو اس زمانے میں رائے میں مغرب کی نماز کے بعد خطبی سورہ یاسیم ہوتا تھا اور جن لوگوں کو مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا وہ نکر کرتے پھر ایک دعا سی اجتماعی جب غیر مقدموں کا اثر زیادہ ہو گیا تو دعا انہوں نے ختم کرا ثابت کیا جا سکتا تھا اجتماعی دعا کوئی بات نہیں آدیث وہ دعا کرتے تھے مغرب کی نا لوگ بڑے روتے تھے ہمارے ایک دوسرے تھے کہ میاں جی بڑے خوش ہوئے ہیں کہ لوگ دعا میں روئے ہیں وہ کھا کرنا آخت کو روے ہیں وہ تو اپنے بال بچوں کو روئے ہیں اپنے بال بچوں کو اپنی دکان کھیتی باڑی کو روئے کھا روے ہیں ایسے بڑے عجیب آدمی تھے خود امین جب اللہ نے اور کب ان کو جمعہ کے دن سے بیان کرواتے تھے نا جمعے کی نماز کے بعد ایک دن بیان کیا بیان میں کہہ رہے تھے اجت جی نے ہمیں دہلی سے کلکتے پیدل نماز میں لگا میواتیوں یہ میواتی کو ہم کہتے کہ پیدل جماعت میں ہم چلے تو اے جگہ گئے سارے پیسے جو مگر کے امیر صاحب کے پاس رکھتے تھے زمانے میں رہو پیسے صاحب امیر صاحب کے پاس پیسے سر کے گئے اب ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ منی خاتمہ کیا نہیں جی, منی منگا ہے سارے ان پڑھ لوگ کچھ پتہ نہیں جی, کہ ہم کیا کریں گے کیا سارا دن ہم نے جو گشت مشکرائے ہو بہت زبان میں بولتے گشت مشکرائے ہو پھر جو ہے تو جنگل میں گئے ہم اللہ سے مانگنے کے لیے کیونکہ حضرت جی نے بتایا تھا کہ جب مشکل تکلیف آئے پھر جنگل میں اللہ سے مانگو چلے گئے مانگنے کے لیے دعا کر رہے تھے کر رہے تھے ایک آدمی آیا زر زر اس کا رنگ ہو گئے ہے اور جیسے فرشتہ نظر آ گئے ہے جیسے فرشتہ نظر آوے زر زر اس کا رنگ ہو گئے نو آیا اور اس نے جو ہے بہت سارے پیسے ہمارے آگے اس طرح پیش کر دیا لے لو پیسے ہم نے جتنے پیسے ہمارے گم ہوئے تھے وہ گنے وہ ہم نے لے لیے باقی ہم نے واپس کر لیے پھر وال میں چلا تو یہ تو والدور کی بات نہیں ہے میں نے خود دیکھا مران صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شاہ رضی رحمتہ اللہ علیہ کا قول شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ نیا جی عبداللہ رائبن کا دل ہے ایسے اللہ سے والے ایسے ذکر والے ذکر اگلی بات یہ کہ اصلاح کا اتنا درجہ ہی ضروری ہے کہ آدمی خراب جذبات کے خلاف عمل کرتا ہوں بس آپ کے سامنے کھانا لایا گیا سخت بھوک لگی ہوئی ہے پکا وہ پلاؤ ہے جی گردے ہیں جی دیکھتے ہی بڑا مزہ آیا منہ پانی آ گیا کبھی جھپٹتے ہیں اور مارے شرم کے جپٹتا نہیں ہے کہ گھر والے کیا کہیں گے اتنا بے سب ہے جی. بڑا جپٹنے کو دل چاہ رہا ہے آج میں نے کہا جی اسے پشاب بچے نکال رہے تھے بچے نے پشاب کے اوپر آپ کھا لیں گے بہو چارج کے چارج منہ میں پانی ٹپک رہا ہے لیکن آپ نے اللہ کے امر کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل اپنے سارے جذبات کو چھوڑ کے عمل نہیں کیا ہے بس یہ قربانی اس کو کہتی یا اس میں زہر پڑا ہوا ہے من کا خطرہ اور پڑا ہوئے. جان خطرہ. نہیں کہتا ہی. ایسے ہی سارے جذبات کاری ہو جائیں باطن میں لیکن آدمی اس پر عمل نہ کرے بس اتنی اسٹاف ہے اس کے رخیفت نہیں سناتے آپ تو یہ اس لیے سے پریشان نہ ہوا کریں گے ہم پر جذبات خراب جذبات طاری ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جب تک بشرے آدمی جذبات طاری ہوں گے صاحب صاحب کو سیکھ دے کہ درمیان درمیان دوسری شادی کے خیالات آتے ہیں تو ڈرا ہوا آدمی بعض مجھے ڈرے ہوئے آتے ہیں کہ بس تباہ برباد ہو خبر نہ تباہ آپ برباد کیوں کیا بات ہوگی کہتے اتنا اللہ اللہ کر نہیں جب بیت ہوا تھا اب جو ہے تو منگا ڈیم بھا تو خیال آتا ہے خیال ٹھیک ہے نا خیال تو کوئی بھی خیال آ سکتا ہے اس پر تو شریف نے پابندی ہی نہیں لگائی اسی کو تو مجاہدہ کہتے ہیں خیال آ رہا ہے رابع آ رہا ہے لطف آ رہا ہے ساؤتھ افریقہ میں بردگی ہے لیکن ابھی میں ہمارا وقفہ آیا تو, تو اربوں کو تو امریکہ نے تباہ کیا ہے کیا یا تو آپ ایسے بیٹھے ہوئے جی آپ نظر اٹھائے بس دیکھے تو دیکھے تو دیکھے دیکھنے کے لیے صبح گڑی کو دیکھنے کے نظر بس برن عورت آگے کھڑی آدمی پڑی آپ اتنے فرمایا ہوا ہے ہماری عمر کا آدمی ہے تو پتہ اثر نہیں آتا نوجوان آدمی ہے تو اس کا باتن بڑا اثر آ جائے گا سکریشن ہو جاتے ہیں پشاور میں, میں تنگ اے... اے... ہوتے ہیں اس سے تو میں سرسٹیٹک سکریشن ہوتا ہے جو اس سے آگے تو آگے متبادل دھیان میں اپنے آپ کو لگائے لگائے تھوڑی دیر کے باہر ہو ہے ہیں اے... اگر کوئی اللہ رسول کا دھیان آخر کا دھیان نہیں آ رہا تو آدمی ایسے ہی فالتو سوچوں خیالوں میں اپنے آپ کو لگا کے جو لگاتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے ایسا یہ دوسری بات اس کا پر عمل نہ کرنا اور خاص طور سے پہلی نظر کو موجود ہے پہلی نظر کو جکا لیا تھا اس کا جو اثر آیا ہے اس کو متبادل خیال میں لگا کر اپنے خیال کو بس ظاہر ہو جاتا <تصفيق> اتنا مجائزہ ہی مقرر ہوئے. آزا بادی پر اثر نہ متأثر نہ ہو یہ تو بشریت کے خلاف ہے عام نارمل نفسیات کے خلاف ہے پریشان نہ ہو ذرا جب ذکر پکا ہو جائے کل میں جاگوزی نہ ہو جائے اللہ اللہ کرنے سے دل پر اثرات ہو تو پھر آدمی کا اللہ تھوڑا دو چار ضربے زروے لگائیے سر زائد وہ آدمی دیکھ رہے کہنے میں لگائے کہ اللہ اللہ میں لگائے اللہ اللہ اللہ میں لگائے لگا وہ دو تین ضربے لگائی بات پتہ افراد زائد دو دن کی بات بھی نہیں ہے نا جی تیراکی آدمی کتنے دیر میں سیکھا ہے کسی کو تیراکی آتی ہے سیکھتا ہے ایک ہفتہ لگتا ہے کتنی دیر میں سیکھتا ہے دو تین مہینے لگتے ہیں نا آدمی سے حادثہ نہیں ہوتا نا ٹھیک ہے نا کیسے وکر لگتا ہے نا پکا ہونے میں مشق کرتا جائے آدمی مایوس نہ ہو ٹھیک ہے نا گرتے پڑھتے گرتے پڑھتے گرتے پڑھتے آخر سوار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جنوبی افریقہ کے ایک وزیر کو ہٹایا گیا تو ہمارا ڈاکٹر صاحب بہت کوشش کر رہا تھا دعائیں کرا आड गया کہ نہ ہٹے خیر ہٹ گیا کہتے میں اس کو ملنے کے لیے گیا بڑا خفا تھا داس تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ ہمارے علاقے کی شاعری میں کہا گیا ہے کہ گرتے ہیں شاستوار ہی میدان جنگ میں وہ تفل کیا گرے گا جو گٹنوں کے بل چلے کہتے بڑا خوش یو ہیو ریلیز ہال آف بائی ٹینشن جی کیا آپ نے میرا سارا بوجھ ہے اتار دیا بڑا بڑا اس کو خوشی ہو گئی تو شاید خرچے کرتے ہیں ڈکے کھاتے ہیں زلیل ہوتے ہیں ہارتے ہیں پھر اٹھتے ہیں جی پھر ڈکے کھاتے ہیں پھر زلیل ہوتے ہیں پھر ہارتے ہیں کرتے کرتے کرتے آخر ہے کسی نہ کسی وقت ان کے ارمان پورا ہو جاتے ہیں حکومت پر کبھی آ جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں مل گئی فکر کہہ رہے تھے کہ ہم پر یہ راز پاش ہوا کہ جس کو ہم عزاب دیتے ہیں اس کو ہم حکومت دیتے ہیں جس کو عذاب دینا ہے اس کو ہم حکومت دیتے ہیں ایک بزرگ پیشاب کر رہے تھے تو کوئی ایسے نالی تھی ویسی جگہ تھی کہ جہاں کرنا مناسب نہیں تھا تو پیچھے سے ایک, ایک سپاہی آیا اسے ڈنڈا مارا انہیں جو ڈنڈا مارا اسے اللہ تو یہ تھانے دار بنا تھا کچھ دنوں کے بعد سپاہی تھانے دار پڑ گئی والی کے بس رکھتے تھے انہوں نے دعا مانگی تھی میں تھانے دار پڑ گیا مٹھائی کا ڈبل لے کر آیا کہ صاحب نے دعا فرمائی تھی پرانے موقع پر حالانکہ ہم نے بارہ صاحب نے دعا فرمائی تھی برخا میں نے بدوا کی تھی حیرت نے کہا اس دن میں اتفاقا قبرستان سے گزر رہا تھا تو ایک قبر پر ایک قبر کا حالات نے مجھے کھول دیا تو اسے میں نے پوچھا اس نے کہا میں تھانے دار ہوں اور بہت عذاب میں تھا تو ہم نے آپ کے لیے وہ مانگا تھا <laughs> یہ اللہ سے خیر و وافیت راحت رحمت برکت یہ چیزیں معلوم کی خیرآفیت راحت رحمت برکت ان کی پانچ چیزوں کی تو دنیا میں ضرورت راحت کے لیے مقصد کریں کتنے پے ہو گئے جی چھ تے ہو گئے نا کہنا جی الطاف سر دو ملی ہمہ خاصا ملے گا آپ سے آپ کو ملے گی بولے نا واقت اچھا برکت اور تو خیر کو بھی طے کر لو نا جی کر لوگ چھ تی آدمی کو جائیں گے بولانا صاحب لگی پسند نا ایک آدمی ایسے کہا بلانا صاحب دعا کرو تین تھری بیج مل جائیں تھری بیج کہتے ویسے تیروں کو کیا کرے گا وہ دیکھا بھائی جو ہے تو تین بی ایک گاڑی تھی کوئی بڑی مشہور ہو جی تھی بیگ گاڑی بنگلو یا تیسری بی کون سی تیسری بیگم لگا اس کا پردہ بیگم ارمان اس کا ہوتا ہے پردہ بیگم مسا وارڈ میں ہوگا نا ایسے جن جمی آئی نہیں سر جنداد قسم کی میک اپ کیے ہوئے سارا اوپر جو ہے تو جمایا ہوا تح مختلف چیزوں سے ابھی سی دس سادہ آدمی بس گئے جب پہلے میں پہ دیکھا تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے اسلام آباد میں ایک فنکشن پر بارش ہوئی سخ بارش ہوئی کہ لوگوں کے کپڑے اور چہرے دھل گئے تو بچے اپنی ماں کو نہیں پہچان سکتے راوت کے امی کدھر چلی گئی ابھی تو سروسرو ہٹ رہی تو کالے چپٹی ہوئی ہیں ادھر کدھر گیا ai là hồ in thôi nó hồ in ơi là hồ in mà ai là hồ in mà in mà thôi là hồ in آئرحل آیا ان لما. لما نائ ایما لما نائ رمبا لائی ایمبا نئی ایک لمبا لمبا نائ ایک لمبا نائ لمبا لوحم نال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 نیا ہو لا لو لا لاحا ایم نائ ایم نائ ایم لم عم آل اس نیا انیا انیا انیا laylaha illallah laylaha illallah laylaha illallah laylaha illallah laylaha illallah laylaha illallah laylaha illallah illallah la in long in long thôi in long in long mô il long mô in long mô in long mô in long in long mô in long il long mô il long in long mô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 ا اللہ ا اللہ ا اللہ ا اللہ ا اللہ ا اللہ ا اللہ ا اللہ ا اللہ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 اللهم اللهم اللهم اللهم الله الله الله الله الله الله الله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 اللہ الحمد لله رب العالمين والآخر دن المتقين الصلاة, الصلاة, الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله اصحابه نائم يا وللولين يا آخر الآخرين يا القوة المتين يا رحم المساكين يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذر جلال والإكرام وإلهكم الله هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عرف لا الله والله لا إله إلا هو الحي القيوم الله مخل ممن الم منلاات والمسلمات المعممات الله يا ایمين محممات الله من سر من نصرديننا محمد صل اللله عليه سجننا من مان خلت ين محمد صن اللله عليه سلمماللاتلنا من رحمم س معرببع يع صقيرهمرب خبر ناموااجنا مجر ياتنا کوورط نار مستقنا معما الله ملله سال الله ما جال ته ثالونه پنا سالنا شي اللہ <سؤال> خیر آنے والے